واذا برئت المطلقه في المرض فعدتها ابعد الاجلين عند ابي حنيفه تراه رحمه الله تعالى وان اعتقت الامه في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها الى عده الحرائر وان وَإِنِ کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا عدت تین قسم پر ہے کبھی عدت حیض کے ساتھ شمار ہوگی کبھی مہینوں کے ساتھ اور کبھی وضع حمل کے ساتھ جب خامن طلاق دے تو پھر اس صورت میں اگر حیض والی ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں بھائی اور اگر وہ صغیرہ ہے یا آئسہ ہے بڑی عمر کی ہے تو اس صورت میں پھر عزت مہینوں سے شمار ہوگی اور اگر جب طلاق دی وہ حاملہ تھی تو پھر عدت وضع حمل تک ہے بھائی جب بچے کو جنم دے گی عدت ختم ہو جائے گی چاہے طلاق کے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ بچے کو جنم دے دے تو عدت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں وہ عزاور متعلقہ عبع الجلین آپ نے مسئلہ پڑا کہ بھائی حالت صحت کے اندر اگر خاون طلاق بائن دے اپنی بیوی کو تو طلاق بائن دیتے ہی نکاح ٹوٹ گیا اب خاوند کا انتقال ہو تو یہ عورت اس کی وارثہ نہیں بنے گی چاہے عدت کے اندر اندر ہی خاوند کا انتقال کیوں نہ ہو جائے عورت اس کی وارثہ نہیں بنے گی لیکن اگر خامن نے طلاق دی ہے مرض الموت کے اندر بھائی اور کون سی طلاق دی ہے طلاق بائنا تو اس صورت میں یہ عورت مرض الموت میں ہے بھائی اور عورت کو طلاق بائنا دے دی بھائی مرض الموت کے اندر تو وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے بھائی مرض الموت میں کیا ہوتا ہے وارثوں کا حق اس مریض کے مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے لہذا اب اس کا حکم الگ ہے بھائی تو اس نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دی اور بیوی بھی وارثوں میں سے ہوتی ہے تو اس کا حق بھی اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا تھا تو معلوم ہوا جب مرض الموت میں یہ طلاق دے رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے بھائی ابھی تک طلاق نہیں دی تھی اب مرض الموت میں آ کر کیا کر رہا ہے جب بالکل مرنے لگا ہے تو اپنی بیوی کو کیا کر رہا ہے طلاق بائیں دے رہا ہے معلوم ہوا یہ اسے وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے معلوم ہوا وہ اس بات سے فرار چاہتا ہے کہ یہ اس کی وارثہ بنے بھائی تو لہذا شریعت نے کیا حکم لگا دیا کہ اس کے فرار کو رد کر دیا جائے گا بھائی وہ اب اس کو محروم اس طرح نہیں کر سکتا تو اب عیدت کے اندر اندر عورت وارثہ بنے گی اگرچہ اسے طلاق بائن ہو چکی ہے اور طلاق بائن میں وارثہ نہیں بنتی لیکن یہاں پر مرض الموت میں طلاق بائن دی ہے تو اب عورت کو نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے کیا حکم لگا دیا کہ عیدت کے اندر اندر اگر خامن کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت وارثہ بنے گی بھائی وارثہ بنے گی اور عیدت کے بعد ہوا تو پھر وارثہ نہیں بنے گی صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی تو جب وارثہ ہوئی کہتے ہیں وہ عزا وارثت المتقط فلمرضی جب وارث ہوئی متعلقہ یعنی مطلقہ بائینہ مراد ہے مولانا جب وارث ہوئی مطلقہ بائنا فل مرضی یعنی وہ عورت جسے طلاق دی گئی تھی مرض کے اندر جب وہ وارث ہوئی فعد ابعد الجلین تو اس عورت کی عدت دو مدتوں میں سے جو دور کی ہے یعنی لمبی عدت ہے لمبی مدت ہے وہ گزارے گی بطور عدت کے بھائی طلاق بائن کی طرف نظر کی جائے تو اس کی عدت بنتے ہیں تین حیض اور خاوند کی وفات کی طرف نظر کی جائے تو اس کی عدت کتنی بنتی ہے چار ماہ دس دن بھائی چار ماہ دس دن تو لہذا اب دو احتمال آ کہ بھئی یہ وارثہ بن رہی ہے نکاح کا اثر معلوم ہوا ابھی ہے بھائی اسی لیے تو اس کو کیا بنا دیا وارثہ بنا دیا اب دو عدتوں دو قسم کی عدتیں آ کون سے عدت گزارے بھئی حیض گزارے کہ عدت کے طور پر تین حیض یا چار ماہ دس دن تو صاحب قدوری فرمارے فرعدتہ اب عدالا جلین یہ دو مدتوں میں سے جو زیادہ لمبی ہوگی وہ مدت گزارے گی وہ مدت گزارے گی اگر تین حیض پہلے ختم ہوئے تو پھر چار ماہ دس دن پورے کرے گی اور اگر چار ماہ دس دن پہلے پورے ہو گئے تو ابھی وہ تین حیض تو پورے نہیں ہوئے وہ تین حیض پورے کرے گی تو جو لمبی مدت ہے جو دور کی ہے وہ گزارے گی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھئی صاحب قدوری یوں فرما دیتے کہ دیکھو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھئی تین حیض تو تین ماہ میں آ جائیں گے اور چار ماہ دس دن یہ لمبی مدت ہے تو صاحب قدوری سیدھا یہ فرما دیتے کہ آپ کیا کرے گی چار ماہ دس دن گزارے گی اور تین حیض کتنے عرصے میں آ جائیں گے تین ماہ میں تو یہ چھوٹی ہوئی اور وہ مدت لمبی ہوئی چار ماہ دس دن والی تو یہ کہہ کہتے تھے کتنی عزت گزارے کی چار ماہ دس دن نہیں مالانا یاد رکھو تین حیض تین ماہ میں آئے یہ ضروری نہیں بعض اوقات عورت کو حیض نہیں آتے بھائی کبھی ایک مہینہ نہیں آیا کبھی دو کبھی کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں حیض ہی نہیں آتا لیکن عدت اس کی ہے تین حیض تو جب تک تین حیض نہیں آئیں گے جتنی بھی مدت گزر جائے اس کی عدت کتنے ہیں تین حیض ہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے بھئی وہ تین حیض تو بہت لمبی ہو سکتی ہے بھئی اسی لیے کہا جو مدتوں میں سے جو لمبی مدت ہو بھئی وہ ولی اس کی عدت ہوگی سمجھ میں آیا کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے تو احتیاط اس عزت کے اندر ہے جو لمبی ہوگی جب وہ لمبی والی عزت گزر گئی تو چھوٹی تو پہلے ہی گزر چکی ہے تو اب مارانا بات پکی ہو گئی کہ عورت کی عزت پوری ہو چکی ورنہ تو پہلے کیا تھا شبہ تھا شبہ تھا پتہ نہیں بھائی یہ والی عزت ہے یا وہ والی عجت گزارے گی تو احتیاط کس کے اندر تھی جو لمبی عزت ہے جو دور والی ہے اس میں پھر دونوں تھا بھائی تو کہتے ہیں جسے طلاق دی گئی تھی مرض کے اندر میں نے بتلایا کون سی طلاق مراد ہے طلاق بھائی اگر رج ہوئی تو پھر اس میں بلیفاق چار ماہ دس دن ہی گزارے گی بھائی کیونکہ اس میں نکاح قائم ہے بھائی فعدتها ابعد الاجلين تو اس کی عدت جو ہے دو مدتوں میں سے جو دور کی ہے وہ ہوگی عند ابي حنيفه رحمه الله یہ کس کے نزدیک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله کے نزدیک وان اعتقت الامه في عدتها من طلاق رجعين تقلت عدتها الى عدت الحرائر اور اگر آزاد کر دیا باندی کو آزاد کر دیا گیا باندی کو عزدتہ اس کی عدت کے اندر من طلاق ان رجوع کون سی طلاق سے طلاق رجی بھئی ایک باندی تھی اس کا نکاح ہوا تھا کسی کے ساتھ اس شخص نے اسے طلاق رجعی دے دی اور اس طلاق رجعی کے بعد اب وہ عزت گزار رہی تھی کہ عزت کے اندر اندر اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا تو کہتے ہیں اب انتقلت عزتها الى عزت الاعدت الحرائر بھائی اس کی عزت منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی عزت کی طرف بھائی, بھائی باندی کی کتنی عزت تھی بھائی مثلا دو حیض تھے بھائی تو دو حیض اس کی عدت تھی وہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی کہ آزادی مل گئی اسے بھائی اسے آزاد کر دیا گیا تو اب اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرح منتقل ہو جائے گی مولانا کیونکہ طلاق رجعی ملی ہے اور طلاق رجعی میں ابھی نکاح قائم ہے نکاح قائم ہے تو منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی اچھا بھائی مب یعنی ی ط بائن ملی تھی مطلق بائنا تھی بھائی او متوفن انہا زوجہ یا اس کا خامن اسے چھوڑ کر اس کا انتقال ہو چکا تھا اب دوسری صورت ہے خامن کونسی طلاق خامن نے دی ہے طلاق بائن دی ہے تو طلاق بائن سے نکا ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا خامن اس کے خامن کا انتقال ہو چکا اس سے بھی نکا کیا ہوا ٹوٹ گیا عزت اب گزارے گی تو اس صورت میں لَمْ تُنْقَلْ عِدَّتُهَا إِلَىٰ عِزَّةِ الْحَرَائِرِ اب اس کی عزت آزاد عورتوں کی طرف آزاد عورتوں کی عزت کی طرف منتقل نہیں ہوگی بلکہ یہی عزت گزارے گی بھائی وجہ یہ کہ نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے ایک دفعہ اب جو عزت آ گئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی جبکہ پچھلے مسئلے میں طلاق رجعی تھی اس کے اندر ابھی نکاح قائم تھا جب نکاح قائم تھا تو وہ منتقل ہو جاتا تھا کس کی طرف عزت منتقل ہو جاتی تھی آزاد عورتوں کی طرف وہ امکانت آئسہ تنوری اور اگر وہ عورت آئسہ تھی کوئی عورت تھی بھائی آئسہ یاد رکھیے پچاس پچپن سال کی عمر کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا بھائی یہ آئسہ کہلاتی ہے آئسہ تو راجہ قول کے مطابق مدت یاد پچپن سال ہے بھائی مدت یاد کتنی ہے پچپن سال ہے اچھا تو اب ایک عورت آئسہ تھی وہ اپنی اور اس کی عزت آپ نے پڑھا بھائی وہ کس کے ذریعے شمار کرے گی اپنی عزت ہے سو آتا نہیں تو وہ مہینوں کے ذریعے شمار کرے گی تین ماہ اس کی عزت ہے بھائی تو ہر مہینہ ایک حیض کے قائم مقام تو تین مہینے گزارے گی اس کی عدت پوری ہو جائے گی لیکن ابھی عدت گزار رہی تھی آئسہ تھی درمیان عجت میں اس نے خون دیکھا حیض آیا تو کہتے ہیں بس بھائی اصل عدت میں حیض ہے یہاں مجبوری کی وجہ سے ہم کس کے ہم نے کس کو بنایا تھا حیض کا قائم مقام بھائی ایک ماہ کو ایک حیض کا قائم مقام بنایا تھا اب جب پھر حیض آ گئے تو عزت یہ نئے سرے سے کرے گی اور کس کے ساتھ شمار کرے گی حیض کے ساتھ شمار کرے گی کہتے ہیں وہ امکانت آئس اور اگر وہ متعلقہ آئس تھی شہوری پس اس نے عزت وہ عزت گزار رہی تھی مہینوں کے ساتھ پھر اس نے خون دیکھا ماں عدتی ہاں تو ٹوٹ جائے گی وہ جو گزر چکی ہے اس کی عدت میں سے وکان علیہ اور اس پر ضروری ہے کہ وہ نئے سرے سے عزت گزارے بال حضی حیضوں کے ساتھ بھئی اب کس کے ساتھ شمار کرے گی ول من کون فاسن وت واؤ بھائی ایک عورت ہے اس نے نکاح فاسد کیا نکاح فاسد کیا مثلا بھائی بغیر گواہوں کی کیا کر لیا تھا نکاح کر لیا تھا یا نا آپ نے پڑھا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے تو اس ایک بہن کو اس کے خامن نے طلاق دے دی ابھی وہ عدت میں تھی کہ دوسری بہن نے اس خامن کے ساتھ نکاح کر لیا حالانکہ جب تک عیدت میں تھی اس کی بہن اس بہن کے لیے اس کے خامن کے ساتھ نکاح درست نہیں تو یہ نکاح فاسد ہوا بھائی نکاح فاسد سمجھ میں آیا بھائی یا اسی طرح تو یہ منقوا ہے نکاح فاسد کے ساتھ یا موطوعہ بشب ایک عورت جس کے ساتھ شوبے کے اندر صحبت کر لی گئی بھائی تو یہ موطوعہ بشبہ ہوئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی شوبے میں کر لی گئی <تصف> کوئی شخص سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی پتا چلا یہ تو اس کی بیوی نہیں تھی گئی تو یہ موتوا بے ہے مولانا تو یاد رکھیے جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے نکاح فاسد وا اور جس کے ساتھ صحبت کی گئی ہے بے ان شبے کی وجہ سے عزت ان دونوں کی عزت کیا ہے ہیں تین حیض ہیں مولانا پھر فرقہ تھی وی کی صورت میں بھی اور موت کی صورت میں بھی بھائی نکاح فاسد ہوا تھا ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی گئی بھائی سمجھ میں آیا یا وہ شخص کا انتقال ہوا بھائی اسی طرح موت ہوا بھی شبہ کے اندر تو ان کا کی عزت کیا ہے تین حیض ہیں مولانا وجہ یہ کہ یہاں پر ان پر جو عزت آئی ہے وہ نکاح کی وجہ سے نہیں آئی ہے بھائی نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے پہلی میں نکاح فاسد تھا دوسری میں تو نکاح ہی نہیں ہے وہ تو موتوہ بھی شبہ ہے تو لہذا اب یہاں جو عزت آئے گی وہ اس صحبت کی وجہ سے آئے گی اور تو اس کی وجہ سے اب وہ کتنے آئیں گے تین حیض ہی ہوں گے بھائی تو یہاں عزت صحبت کی وسیع کی وجہ سے آئی تو اب وہ تین حیث ہوں گے او او عزت اور جب مر جائے بھائی ام واقا جی انہا ماتا کا سلا ان آئے تو کیا معنی میں نے بتلایا تھا چھوڑ کر مارا تو عزا مات مولا امل وانہ جب ام ولد کا آقا اسے چھوڑ کر مر جائے اور قاها یعنی سے آزاد کر دے فزت تو اس کی عدت تین حیض ہیں وہ عید ماتغیرانی مرا اتی وہ بھی عزت انتظہ حملہ بھائی ایک صغیر تھا اس کا نکاح کروا دیا اس کے ولی نے کسی عورت کے ساتھ اب صغیر کا انتقال ہوا اور جس وقت انتقال ہوا تو اس کی عورت اس کی بیوی حاملہ تھی حاملہ تھی تو حاملہ کی عزت کیا ہوا کرتی ہے وضع حمل تو جب تک وضع حمل نہیں اس وقت تک وضع حمل تک ایجت ہے جب بچے کو جنم دے گی تو عزت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور یاد رکھیے یہ بچہ ولد الزنا ہوگا یہ اس صغیر کا بچہ شمار نہیں ہوگا اسے نصب نہیں اس لیے کہ صغیر سے جو ہے وہ بچہ ہو بھی نہیں سکتا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی وہ تو صغیر تھا تو بات مسائل صرف عزت کے سمجھانا ہے اس وقت بھائی یہ میں نے ایک زائد بات بتا دی کہ نسب بھی بچے کا ثابت نہیں ہوگا آگے صاحب بھی اسی باپ کے آخر میں ذکر کریں گے بھئی. تو کہتے ہیں اذا مات ہی جب صغیر مر جائے اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ بہا وہ بہا ہلون مولانا با پر فتحہ پڑنا بھائی وہ بہا ہلون اور عورت کو عورت کو حمل تھا یعنی حاملہ تھی فا دضا تو اس عورت کی عزت کیا ہے کہ وہ وضع حمل کرے اس کے, اس کے وضع حمل تک ہے جب تک بچے کو جنم دے اس کی عزت ہے فن حد الاباد موتی فا در بات واشارت اب بھائی دوسری صورت اگر حمل واقع ہوا بچے کے انتقال کے بعد بچے کے انتقال کے بعد کیا ہوا حمل واقع ہوا یا یوں کو ظاہر ہوا تو یاد رکھیے اس صورت کے اندر بھائی اب عزت پہلی وفات کے وقت آ چکی ہے چار ماہ دس دن تو اب وضح حمل عزت نہیں ہوگی کیونکہ یہ حمل تو موت کے وقت تھا ہی نہیں پی سمجھ میں آیا موت کے بعد واقع ہوا ہے تو وہ تو حاملہ کی عزت ہے وزر حمل اور جب سامن کا انتقال ہوا تو یہ حاملہ تھی نہیں اس وقت حاملہ ہی نہیں تھی یہ تو بعد میں واقع ہوا انحدل حب البادل موتی اگر پیش آیا واقع ہوا حمل بعد موتی موت کے بعد فعزت اربات اشور شرط روس کی عزت چار ماں دس تینی ہے رجولومر فی حال حیض حیضت الَّتِي وَقَعَ حت طلاق ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی آپ نے پڑھا ہے یہ طلاق بتائی ہے گناگار ہوا حیض کی حالت میں طلاق دینے سے آپ اس عورت کی عزت تین حیض ہیں تو کیا اس حیض کو بھی شمار کریں گے عزت میں یا نہیں کہتے نہیں بھائی اس حیض کو شمار نہیں کریں گے اس لیے کہ عدت پورے تین حیض ہیں اور یہ والا حیض تو کچھ گزر چکا ہے اس کو شمار کریں تو پورے تین ہو سکتے ہیں نہیں بھائی تو پورے تین ہیں تو اگلے تین حیض شمار کرے گی وہ ازاط اللہ رج المرا آتا ہو فی حالت اور جب طلاق دے دی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو فی حالت الحیض حالت حیض کے اندر لم تدا تو وہ عورت شمار نہیں کرے گی بلحیضی وقافی حد طلاق و اس حیض کو جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے وہ ادا وقل معتدت بھائی ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی بی کو طلاق بائن دے دی کیا کیا طلاق بائن دے دی بھائی آپ طلاق دینے کے بعد عزت کے اندر اندر اس نے پھر اس اس کے ساتھ صحبت کر لی تو کہتے ہیں اس پر ایک اور عزت آ جائے گی یہ موسو بھی شبہ ہوئی مولانا سمجھ میں آیا وہ شخص کیا کہتا ہے میں تو سمجھا بھائی ابھی عزت ہے عزت کے اندر میرے لیے صحبت جائز ہے تو یہ متدہ تھی اس کو طلاق بائن مل چکی تھی یہ عزت گزار رہی تھی اس عزت میں مثلا خامن نے کیا کیا اس کے ساتھ پھر صحبت کر لی تو یہ کون ہوئی موسوع بشوبہ دھوکے سے اور دوبارہ صحبت کر لی تو یہ موصو بشوبہ ہوئی تو اس پر اب ایک اور عزت ہے تو کہتے ہیں وہ عیداطل معتدت بھی جب صحبت کر لی گئی متحدہ کے ساتھ شبے کی وجہ سے تو اس پر ایک اور عزت ہے ایک اور عزت ہے تو پہلی عزت چل رہی ہے ساتھ ہی دوسری بھی چل پڑے گی دوسری عزت بھی شروع ہو جائے گی سمجھ میں اس لیے کہتے ہیں عزتان دونوں عزتوں میں تداخل ہو جائے گا داخل ہو گیا نہیں بھائی ایک عزت چل رہی ہے دوسری بھی ساتھ ہی شروع ہو گئی تو کچھ حصہ دونوں کا ایک دوسرے میں کیا ہوا دا داخل ہو گیا مثلا پہلی عیدت میں سے ایک حیض گزر چکا ہے اب دو حیض اور انتظار کرے گی تو پہلی عیدت پوری ہو جائے گی جبکہ ایک حیض کے بعد وسی ہوئی تھی لہذا اب دوسرے حیض سے دوسری عیدت بھی شروع ہو گئی تو اگلے دونوں حیض اور ایک پھر تیسرا حیض گزارے گی تو پھر کیا ہو جائے گی دوسری عیدت بھی پوری تو کل کتنے حیض گزارے اس نے بھائی کل چار گزارے بھائی پہلی کے تین اس میں سے ایک گزر چکا تھا جب وتی بھی شبہ ہوئی اور پھر دوبارہ تین گزارے تو کل کتنے ہوئے چار تو چار میں سے پہلا حیض جو تھا وہ صرف پہلی عیدت میں سے تھا اور آخری خیز جو ہے وہ صرف دوسری عزت میں سے ہے اور درمیان میں جو دو ہیں یہ دونوں میں سے ہیں پہلی عزت کے یہ آخری دو ہیں اور دوسرے عزت کے پہلے دو ہیں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ مانا وسدا قلطیل عزت اور دو عید دونوں عزتوں میں تداخل ہو جائے گا یعنی ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی حیض مفت منہما مینا جمع بس وہ جو دیکھے گی حیض میں سے وہ شمار کیا جائے گا ان دونوں میں سے وہلم تکمل اتمام العدت تداقل ہو گیا وہ عید اب پہلی عزت گزر گئی لیکن ابھی دوسری عجت تو پوری نہیں ہوئی تو دوسری بھی پوری کرے گی تو کہتے ہیں وہ عزت اللہ اور جب گزر گئی پہلی عزت اور ولم تک ملستانی اور دوسری پی ابھی پوری نہیں ہوئی فالیہ اتمام تو اس عورت پر واجب ہے دوسری عزت کا پورا کرنا وبتدا العزت ہاں یہاں سے بتلانے رہے بھائی عزت کی ابتدا کس وقت سے ہوا کرتی ہے بھائی کہتے ہیں وہ ابتدا العزتی فط طلاق عقیب طلاقی وفیل وفاتی عقیب الوفات اور عدت کی ابتداء طلاق کے اندر طلاق کے بعد ہوگی وفیل وفاتی اور خاون کی وفات کی صورت میں عقیب الوفاتی اس کی وفات کے بعد ہوگی کیونکہ طلاق اور وفات سبب ہیں تو ان کے, ان کے ہوتے ہی عدت شروع ہو جائے گی فعلم تالم بد طلاق ابلوفات صورت مسئلہ یہ بھائی ابھی صاحب خدوری نے فوراً وفات کے فوراً بعد ایک عورت کے خامن کا انتقال ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہیں دور رہتا ہے اسے جب تو اس پر کتنی عزت ہے مولانا چار ماہ دس دن اسے اطلاع ملی پانچ ماہ بعد تو کہتے ہیں اس کی عزت گزر چکی ہے عزت کیا ہوئی اس لیے کہ عزت اس مدت کا نام ہے مولانا وہ جو مدت اس کے بعد گزارے گی تو اس میں علم ہونے کی شرط نہیں ہے علم ہو یا علم نہ ہو عزت پوری ہو چکی یا ایک خامن نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی عزت کتنی تھی تین حیض بھائی اب اسے اطلاع نہیں ملی بھائی طلاق کی چار پانچ ماہ بعد اطلاع ملی جب تک تین حیض گزر چکے تھے تو کہتے ہیں اس کی عزت پوری ہو چکی ہے سمجھ میں آیا تو یہ ضروری نہیں کہ اسے علم ہو بس مدت اتنی گزر جائے کہتے ہیں علم تعلم بھی طلاق ابلوفاتی بس اگر عورت کو پتہ نہ چلا طلاق یا وفات کا حسام مدت العزتی یہاں تک کہ عزت کی مدت گزر گئی فقدین قزت عزت تحقیق اس کی عزت کیا ہوئی گزر چکی ہے ولعدت نکاح الفاط یا قیمت تفریح اور نکاح فاسد کیا تھا کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ مثلاً بغیر گواہوں کے کر لیا اب ان کے درمیان قاضی تفریق کروا دے گا سمجھ میں آیا بھائی تو اب اس کی عزت کب سے شمار ہوگی بھائی آپ نے پڑھا اس کی عورت کی عزت تین حیض ہے تو کب اسے شمار ہوگی کہتے ہیں جس وقت قاضی ان دونوں میں تفریق کروا دے گا اس وقت سے اس کی عزت کیا ہو جائے گی شروع ہو جائے گی یاد وہ جو صحبت کرنے والا ہے بھائی وہ کیا کر لے پکا ارادہ کر لے اس کے اسے اس سہبت پہ چھوڑنے کا سحبت کے چھوڑنے کا کیا کر لے پکا ارادہ کر لے یعنی زبان سے بھی کہہ دے کہ میں نے سمجھ میں آیا اسے علم ہو گیا پتا لگ گیا بھائی یہ تو ہمارا نکاح فاصد ہوا تھا اتنا تو درست ہی نہیں ہے بغیر گواہوں کے نکاح تو اس نے کہہ دیا दिया کہ اب میں نے تجھے چھوڑ دیا भाई تیرے ساتھ اب میں صحبت <سؤال> تو پکا ارادہ کر لیا اور صرف ارادہ نہیں بلکہ کیا کہے زبان سے بھی کہے پتہ تو لگ جائے بھائی ارادہ تو دل کی بات ہے بھائی تو جب کہہ دے گا پکا ارادہ کر لیا زبان سے کہہ دیا اب کیا ہو جائے گی اس عورت کی عزت شروع ہو جائے تو کہتے ہیں بل عزت الف نکاہل فاسد یا عقیبت اور عزت نکاہل فاسد کے اندر ان دونوں میں جدائی کے بعد سے ہوگی او تر کی یا صحبت کرنے والے کے پختہ ارادے سے پختہ ارادہ کر لے تر کی اس کے ساتھ صحبت کو چھوڑنے کا اس کے ساتھ صحبت کے چھوڑنے کا جب صحبت کرنے والا پختہ ارادہ کر لے اور میں نے بتایا اس میں پھر کہنا بھی زبان سے کہنا بھی کیونکہ ارادے کا تو پتہ دل سے اس کا تعلق تو دل سے ہے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب اس نے ارادہ کیا کب سے شروع کریں ازت مبدوت ادا کانت بالغتم مسلمت علی داد یاد رکھیے وہ عورت جسے تلاق رجڑی لے وہ بھی عدت گزارے گی اس عدت کے اندر وہ زیب و زینت کو اختیار کر سکتی ہے بلکہ زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیے بناو سنگھار کرنا چاہیے تاکہ کامن اس کی طرف مائل ہو اور رجوع کر لے بھائی اور یہ نعمتیں نکاح سے محروم نہ ہو جائے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی لیکن ایک عورت جسے خامن نے طلاق بائن دے دی ہے اب اس کے ساتھ بغیر نکاح کے خامن دوبارہ نہیں رہ سکتا تو یہ نعمت نکاح سے محروم ہوئی یا عورت کے خامن کا انتقال ہوا تو بھی بھائی یہ بھی نکاح ٹوٹ گیا تو کیا ہوا نعمت نکاح سے عورت کیا ہو گئی محروم ہو گئی تو یاد رکھیے اب اس عورت پر اظہار غم اور سوگ منانا شرہن ضروری ہے اظہار غم کرے گی سوگ منائے گی مولانا یہ اس پر شرحن ضروری ہے کیا سوگ ہے یہ یہی یہ, یہ جو عزت گزارے گی طلاق بائن والی مثلاً کتنی عزت گزارتی ہے تین حید اور جس کے خامن کا انتقال ہوا کتنی عزت گزارے گی ملحب ملحب ملحب چار ماہ دس دن عدت کے اندر یہ دونوں زیب و زینت کی کوئی چیز اختیار نہیں کریں گی بھائی خوشبو ان کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا زینت والے کپڑے پہننا ان کے لیے درست نہیں ہے بھائی بالوں میں تیل لگانا ان کے لیے درست نہیں ہے بھائی سرما لگانا ان کے لیے درست نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو زیب و زینت والی کوئی چیز اختیار نہیں کر سکتی زیب و زینت والی تو بس یہ جو یہ اسی طرح رہے گی اور یہ ہے سوگ مولانا یہ کیا ہے سوگ <سؤال> ہے تو کہتے ہیں وہ عل مبدوت المتوفہ انہا اور وہ عورت جسے طلاق بائن دی گئی ہے اور وہ عورت جس کا خامد اسے چھوڑ کر مرا ہے اضا کانت بالغ تم مسلم جب وہ بالغاہ ہو مسلمان ہو معلوم ہوا نا بالغا ہو تو پھر اس پر احداد یہ نہیں نابالغ ہو مسلمتن معلوم ہوا اگر وہ عورت کیا ہے کافرہ ہے ان یہودیہ عیسائی ہے تو پھر اس پر بھی یہ نہیں ہے بھائی وجہ یہ کہ یہ بطور عبادت کے ہیں مولانا یہ سوگ شریعت کی طرف سے ہے کہ اب تم نے زیب و زینت والی چیزیں اختیار نہیں کرنی اتنے عرصے تک تو اس میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے عبادت ہے اور کافرہ پر نہیں ہے مولانا تو یہ عبادت ہے اس لیے مولانا اب کافرہ پر تو یہ نہیں ہے بھائی اور جو صغیرہ ہے وہ تو مقلفہ ہی نہیں ہے بھائی لہذا اس لیے کہا بالغہ اور مسلمہ کی قید لگائی صاحب قدوری نے بھائی تو کیا ہے المبدو دوبارہ دیکھیے وہ المبوت المتوف انہا ان پر کیا ضروری ہے کہ آخر میں آ رہا ہے الحداد احداد کہتے ہیں اظہار غم کرنا سوگ منانا تو ان پر اظہار غم اور سوگ منانا ضروری ہے کب ازا درمیان میں شرط لگا دی ازا کا نت تن جب یہ بالغہ ہو اور مسلمان ہو تو نابالغ اور کافرہ پر نہیں بھائی ول احدادو بھائی سوگ منائے گی کی کیسے منائے گی کی خود بتلا رہے ہیں ول احدادو اور سوگ منانا وہ یہ ہے کہ انترو انتا انترو طیبہ کہ خوشبو کو چھوڑ دے وہ اور زینت کو کیا کرے چھوڑ دے وہلا اور تیل اور سرمے کو چھوڑ دے اللہ من عذرین مگر کسی عذر کی وجہ سے پھر یہ دو چیزیں استعمال کر سکتی ہے بالوں میں تیل بھی لگا سکتی ہے اور سرمہ بھی آنکھوں میں لگا سکتی ہے سمجھ میں کوئی عذر ہو جائے آنکھوں میں تکلیف ہو گئی سرما لگانا پڑا یا سر میں تکلیف درد وغیرہ ہے اس کے لیے تیل لگانا پڑا لیکن پھر بھی یاد رکھیے خوشبو والا تیل استعمال نہیں کر سکتی بھائی جس میں خوشبو نہ ہو وہ لگائے تو تیل کو چھوڑ دے سرمے کو چھوڑ دے امین اوزین مگر کسی عذر کی وجہ سے کہ پھر اجازت ہے ولا تخت و نون کے شد کے ساتھ پڑنا ماننا مہندی کو کہتے ہیں بھائی تخت اقتضبا کا مانا ہے خزاب لگانا اور خزاب نہیں لگائے گی مہندی کے ساتھ یعنی مہندی نہیں لگائے گی بھائی مہندی بھی کیونکہ یہ زینت کی چیز ہے ولا تل بسم مصبو غم بھی ورن اور نہیں پہنے کی ایسے کپڑے جو رنگے ہوئے ہوں ورف کے ساتھ ورف یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی ہے جس سے کیا کیا جاتا ہے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے زینت وغیرہ کے خوشبو کے ولا زفرانہ اور وہ زعفران کے ساتھ بھی رنگے ہوئے نہ ہوں وہ کپڑے نہیں پہنے گی جو کس کے ساتھ رنگے ہوئے ہوں زعفران کے ساتھ سمجھ یہ بھی زینت اور خوشبو وغیرہ ولا احداد اعلی کافرتن ولا سغیرن اور احداد یعنی سوگ منانا کافیرہ پر نہیں ہے ولا صغیر اور, اور صغیرہ پر بھی نہیں اور واجب ہے الاحداد سوگ منانا اس پر بھی ہے بھائی اور مانا نا نکاح فاسد کی عدت میں بھی سوگ نہیں ہے بھائی ایک مرد ایک عورت نے نکاح کیا تھا بغیر گواہوں کے بھائی پتا چلا بعد میں اس طرح اس طرح تو نکاح نہیں ہوتا بھائی قاضی نے ان دونوں میں تفریق کروا دی تھی تفریق کروا دی تو یہ عورت حدت گزارے گی تین حیض بھائی اب اس حجت کے اندر بھائی یہ اس پر احداد یہ سوگ منانا ضروری نہیں یہ سوگ اس پر نہیں ہے بھائی سوگ اس پر یہ جو اوپر بیان ہوا خوشبو زینت وغیرہ چھوڑ وجہ یہ کہ وہ عورتیں تو نعمت نکاح سے محروم ہوئی ہیں اس لیے ان پر سوگ منانا ضروری تھا اور یہاں تو یہ نکاح فاسد ہوا تھا جو اس کو تو توڑنا ضروری تھا تو توڑنے پر سوگ کیسا بھائی یہاں پر یا اس کو تو شرعن باقی رکھنا ہی درست نہیں تھا توڑنا ضروری تھا ولا عدتی امل و احداد اور ام ولد کی عزت کے اندر بھی سگ منانا نہیں ہے ولاخبل موتو اور مناسب نہیں ہے کہ پیغام نکاح بھیجا جائے متحدہ کو عیدت گزارنے والے ایک عورت عیدت گزار رہی ہے بھائی طلاق بائن ملی ہے یا اس کے قامت کا انتقال ہو چکا ہے دوسرا شخص اسے پیغام نکاح عیدت کے اندر ہی بھیج دیتا ہے کہتے ہیں مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے مولانا ہاں اشاروں کے نایوں میں کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتا ہے اشاروں کے نایوں میں کہہ سکتا ہے مثلاً مثن کہتا ہے بھائی اشاروں کے نیا میں کہہ دیتا ہے کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے اسے نکال کے تم سے نکاح ویسے کہہ رہے باتوں باتوں میں کیا بات کر دی کسی طرح یہ اشاروں کے نایوں میں پیغام بھیجوا دیا کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے یا دعا کرو اللہ کوئی مجھے نیک بیوی آتا فرما دے سمجھ میں آیا تو اشاروں کے نایوں میں ہو سکتا ہے ولاغیخبل متعدد اور مناسب نہیں ہے کہ پیغام نکاح بھیجا جائے متعدہ کو ولا باسبی تاریخی ایک ہے خطبہ ایک ہے خطبہ خطبہ کہتے ہیں وہ تقریر کو جو آپ جمعے کو سنا کرتے ہیں بھائی سمجھنا خطبہ تقریر کو کہتے ہیں عربی میں بھائی اور خطبہ خاص کثرے کے ساتھ یہ پیغام نکاح کو کہتے ہیں تعریف کہتے ہیں اشاروں میں کنائوں میں کوئی بات کرنا ولا با طبی تاری فل اور کوئی حرج نہیں ہے پیغام نکاح کی تعریف میں یعنی اشاروں کنائوں میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی پیغام نکاح ولاقیتی ولبطر بےتِا لیل ولا نہ اور جائز نیم متعلق رجیہ کے لیے ولمبطوطی اور وہ عورت جسے طلاق بائن دی گئی ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے القروج من بیٹی ہا نکلنا اپنے گھر سے لیلن والا نہارن نہ رات کے وقت اور نہ یہ عیدت گزارے گی اسی گھر کے اندر دن کو بھی نکلنا ان کے لیے جائز نہیں رات کو بھی نکلنا جائز نہیں ول <سطور> متوفہ تخرج نہارن و بازی تو غری منزل ہا ہاں ایک وہ جس کے خامن کا انتقال ہوا ہے اس پر بھی عیدت ضروری ہے چار مادا وہ بھی نہ نکلے مولانا لیکن بعض اوقات غریب ہے نا نقے کا بندوبست نہیں ہے بھائی تو کام وغیرہ کرنا پڑتا ہے اسے بھائی تو کام کے سلسلے میں چونکہ اسے ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے شریعت میں اجازت ہے دن کے وقت یا رات کے کچھ ابتدائی حصے کے اندر وہ کام کے لیے نکلتی ہے تو اس کی اسے اجازت ہے لیکن رات اسی گھر میں آ کر گزارے گی جس میں وہ رہتی ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی جبکہ وہ جو متعلقہ رجعیہ یا متعلقہ بائنا ہے ان کا نققہ تو ان کے خامند کے ذمے ہے وہ وہاں اجازت نہیں خرچہ دینا کس کی ذمہ داری کھانا <دا> پینے کا خرچہ خا دینا خاوند کی ذمہ داری ہے اور اس کے تو خامن کا انتقال ہو چکا ہے تو اسے خود کیا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو اس کی اجازت ہے یہ مانا ہے عنها اور ورد جس کے خاون کا انتقال ہو گیا ہارن وے لی وہ نکلے گی رات کے رات کے کچھ حصے میں ولا تبھی توفی غیری منزل اور رات نہیں گزارے گی اپنی اپنے گھر کے علاوہ میں اور متحدہ پر یہ ہے کہ وہ عزت گزارے فی المنزل اس گھر کے اندر يضافو الیہا جس کی نسبت کی جاتی ہے اس عورت کی طرف جس کو عزت کہاں گزارے گی متدہ اس گھر میں جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے رہائش کی وجہ سے کہتے ہیں یہ اس کا گھر ہے اگر سے مالکہ نہیں ہے اس گھر کی لیکن رہائش اسی گھر میں چکی تھی تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ اس کا گھر ہے اسی گھر میں عزت گزارے گی حال وقوع اوتی کس حالت میں فرقت جدائی کے واقع ہونے کی حالت میں یعنی جس وقت جدائی واقع ہوئی اس حالت میں جس گھر میں وہ رہا کرتی تھی اسی گھر میں کیا کرے گی عزت گزارے گی فنکان انفی بوہا مندارا صلاح دار المت پڑھنا بھی صحیح دار المیت پڑھنا بھی صحیح یا کہ سکون یا شد کے ساتھ دونوں طرح درست ہے اچھا بھائی صورت یہ عورت کے خامن کا انتقال ہو گیا وراثت تقسیم ہوئی گھر بھی تقسیم ہوا اور وارثوں میں اور اس کی بیوی میں تو اس کی بیوی کے حصے میں بھی تو گھر کا کچھ حصہ آیا اگر یہ حصہ اس کے لیے کافی ہے جس جس کے اندر آرام سے اتنے نام سے یہ کیا کر سکتی ہے ادھر گزار یہی عیدر گزارے یہاں سے نہ نکلے اور اگر اس کے حصے میں جگہ تھوڑی آئی یا جگہ تھوڑی ہے اس کے اندر وہ اب عزت گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت تنگی تکلیف ہوگی تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ یہاں سے چلی جائے دوسری جگہ جا کر کیا کر لے عزت گزار لے یہ مانا ہے پنکانہ نصیب ہامندار المیتی یکفیہ اگر اس کا جو حصہ ہے میت کے گھر میں سے یکفیہ اس کے لیے کافی ہو فلح صلاح انتخا علام تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس گھر سے نکلے مگر کسی عذر کی وجہ سے مثلاً سنگ ہوتا ہے بہت مشکل ہے وہاں گزارنا اور وہ ان کا نہ نصیب ہامدار المی اور اگر اس کا جو حصہ ہے میت کے گھر میں سے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے وہ اخراج من نصیبین اور وارثوں نے بھی اس کو اپنے حصے سے نکال دیا بھائی اس کا اپنا حصہ بھی کافی نہیں ہے اور وارث اپنے حصے میں بھی رہنے کی اجازت نہیں دے رہے اپنے حصے سے انہوں نے اس کو نکال دیا انتقالت تو پھر یہ عورت کیا ہو جائے گی منتقل ہو جائے گی کسی اور جگہ جا کر کیا کرے عزت پوری کرے سمجھ میں آیا مثلا پھر والدین کے گھر چلی چلی گئی وہاں جا کر عزت پوری کرے ولاجرجبل متعلق رجیہ تھی اور جائز نی خامن کے لیے کہ وہ سفر کرے متعلق رجیہ کے ساتھ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجوئی دے دی ہے اب وہ اس کو سفر میں لے کر جانا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی سفر میں لے جانے کی اجازت نہیں یہ کہاں کیا کرے گی اس میں عزت گزار رہی ہے یہ اسی گھر میں عزت گزارے گی ہاں لے کے جانا چاہتے تو رجوع کر لو پھر آرام سے لے جاؤ یہ کیا کرنا چاہتا ہے بغیر رجوع کے اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے بھائی تو یہ درست نہیں ہے تو وَلَا الْزَوْجُ اور جائزنی خاون کے لیے کہ وہ سفر کرے مطلق رجیہ کے ساتھ فَإِذَا تَلَّقَ الرجلُ تَلَا قبل ہی ماہر کامل سورت مسئلہ یہ ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی بی کو طلاق باندھ دے دی ایک آپ یہ عزت کے اندر یہ خامن کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اس نے عزت کے اندر اسے دوبارہ نکاح کر لیا بھائی دوبارہ نکاح کرنے کے بعد ابھی صحبت نہیں کی پھر اس نے طلاق دے دی اب کیا کریں بھائی اس دوسرے نکاح کی وجہ سے جو قبل محبت طلاق واقع ہوئی اس اور اب اس خاون کو مہر کتنا آئے گا اس دوسرے نکاح کی وجہ سے تو کہتے ہیں بھائی شیخین رحیم اللہ کے نزدیک پورا مہر دینا پڑے گا بھائی کیا کرنا پڑے گا پورا مہر دینا پڑے گا اور مستقل عزت ہے اس پر ایک اور عزت کیا کرے گی پوری پوری گزارے گی حالانکہ قبل صحبت عورت کو طلاق دے دی جائے تو کتنا ماہر کرتا ہے اس میں مہار کرتا ہے لیکن یہاں پورا مہار آئے گا اور قبل محبت عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس پر عزت بھی نہیں ہوتی لیکن یہاں پر کیا ہوگا پوری عزت اب آ جائے گی اب عزت پھر شمار کریں میرے سے ایسے پر تو یہ کیا وجہ ہے فرق کیوں ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس نے نکاح کر لیا ہے عزت کے اندر اندر پہلے نکاح ٹوٹ چکا پہلا نکاح اس نے کیا دی تھی تلاقے بائیں لیکن ابھی اٹھا تو چل رہی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر اس نکاح کا باقی ہے اور اسی کے اندر اس نے دوسرا نکاح کر لیا پہلے نکاح کا اثر باقی ہے اور اس نے اٹکت کے کی اندر کیا کر لیا اس سے دوسرا نکاح. نکاح کر لیا اور پہلے نکاح کے اندر تو صحبت ہوئی تھی تو اس نکاح میں بھی کیا سمجھیں گے گویا کہ صحبت ہو چکی ہے صحبت ہوئی نہیں لیکن سمجھیں گے کیا کہ صحبت ہو چکی جی کیونکہ, है کیونکہ है ابھی پہلے نکاح کا اثر باقی ہے اسی کے اندر اس نے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا اس کا اثر ابھی چل رہا ہے اس نے نیا نکاح کر لیا تو اسی اثر کے اندر یہ نکاح بھی پایا گیا اور اس نکاح کے اندر تو صحبت ہوئی تھی تو اس کا اثر ابھی چل رہا ہے تو یوں سمجھیں گے اس نکاح کے اندر بھی گویا کیا ہو چکی سہبت ہو چکی اور جب صحبت ہو جائے تو مہر نصف آیا کرتا ہے یا پورا آیا کرتا ہے تو مہر پورا آتا ہے لہذا اس پر مہر پورا آئے گا اور جب صحبت کے بعد طلاق ہو تو عزت بھی پوری آیا کرتی ہے لہذا اس پر عزت بھی پوری ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ مانا ہے پیزا تل کر اور جب طلاق دے دی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائیں عزت پھر اسے نکاح کر دیے اس کی عزت کے اندر ہی و اور پھر اس کو تلاق دے دی قبل خلا بھی قبل سے سفت کرنے کے قالین مہر کا ملن تو پر پورا مہر ہے فالح عزت مستقبل تن یہ ہے کتابوں میں بھائی مستقبلا نہیں ہے مولانا مستقل ہونا چاہیے سمجھ میں اس کے اوپر نون لکھا ہوا ہے بھائی اور کنارے پر نون بھائی یہ مستقبل آیا بعد میں مستقلہ مستقلہ درست ہے بھائی اور اس پر مستقل عدت ہے جدت ان مستق آنے والی عزت ہے یعنی اب نئی عزت جو آئے گی وہ پوری اس پر آئے گی بھائی وقال محمد رحمه اللہ لها نصف المحر تمام الاولى اور امام محمد فرماتے ہیں اس کے لیے نصف ماہر ہے بھائی کیونکہ صحبت سے قبل طلاق ہوئی اور تمام العدت الا تمام ہے آپ کی کتابوں میں اور اس پر کیا ہے پہلی عزت کو پورا کرنا ہے اتمام ہونا چاہیے ویسے بھئی اتمام بھئی پہلے عیدت کو اس پر پورا کرنا ہے کیونکہ بھئی دوسرے نکاح کے بعد صحبت نہیں پائی گئی تو قبلہ صحبت طلاق پہ تو نسچے مہار آتا ہے اور عیدت پہ پوری نہیں آتی تو بس وہی پہلے عیدت پوری کرے اور نسچے مہر دے گا چلیے بس مولانا ہدا والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام